عن ابن عباسٍ رضي الله تعالى عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشراء فقال ما هذا قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجَّى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى وقال فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر الناس بصيامه قال يخطبك موزوه موسى عليه الصلاة والسلام كمختصر قصة يوم عاشراء يوم عاشراء مهرم كدستريكو كهتهي اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امت اسلامیہ میں یوم عاشورہ کے تعلق سے کافی اختلاف پایا جاتا ہے بعض لوگ بعض مسلمان اس دن ماتم کرتے ہیں شدید غم کا اظہار کرتے ہیں اپنے کپڑے پھاڑتے ہیں اپنے آپ کو مارتے ہیں بعض لوگ ان کی ضد میں اس دن خوشیاں مناتے ہیں اور بعض لوگ اس دن میں خاص طور پر قبرستان جاتے ہیں مردوں کی زیارت کے لیے یا قبروں کی زیارت کے لیے اس دن متعین کر دیتے ہیں کہ اس دن کی فضیلت ہے اور اس دن میں قبرستان جا کر مرنے والوں کو بھی زیادہ ثواب ملتا ہے جب اس کی زیارت کی جاتی ہے اور زیارت کرنے والوں کو بھی ثواب ملتا ہے اور بعض لوگ اس دن کوئی خاص عمل نہیں کرتے صرف وہ کرتے ہیں جس کے ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کی ہے اور وہ ہے دس تاریخ کا روزہ عاشورۂ کے دن کا روزہ آئیے دیکھتے ہیں ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں اور ہمارے مخالفین اس دن کچھ اور کیوں کرتے ہیں اور عاشور کے دن کا تعلق یا واقعی ماتم سے ہے یا خوشی سے ہے یا روزے سے ہے اور اگر روزہ رکھتے ہیں تو پھر کیوں رکھتے ہیں عشور کے دن کے روزہ کا تعلق سید رموس علیہ السلام کے قصے سے ہے جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں سید عبداللہ بن عباس رضا تعالی عنہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے ہجرت کے بعد تو انہوں نے دیکھا کہ یہودی محرم کے دس تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ اس دن خاص طور پہ روزہ کیوں رکھتے ہو تو یہودیوں نے کہا یہ وہ دن ہے جس دن میں اللہ تعالیٰ نے بین اسرائیل کو ان کے دشمن یعنی فرعون اور اس کے لشکر سے نجات عطا فرمائی موس علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں یہودیوں نے کہا اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ و نے فرمایا ہم تم لوگوں سے زیادہ موسی علیہ السلام کے حقدار ہیں ہم زیادہ حق رکھتے ہیں موسی علیہ السلام کے متعلق آپ لوگوں سے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عشور روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی حکم دیا کہ عیشور کا روزہ رکھا جائے اس پیاری حدیث میں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ دس محرم یعنی عیشور کے دن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کہ عاشورے کا روزہ رکھے اور حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے امر وجوب کے لیے ہوتا ہے اور عشورے کا روزہ فرض کر دیا گیا تھا امت پر اس زمانے میں اور پھر جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو عشورے کا روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی تو سب سے پہلا روزہ جو مسلمانوں پر فرض ہوا وہ اشور کا دن کا روزہ تھا پورے سال میں صرف ایک دن روزہ رکھنا فرض تھا اور پھر اس ایک دن کے بعد پورے ایک مہینے رمضان مبارک کا روزہ جو ہے وہ فرض ہوا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عشور کا کی روزہ کیوں رکھا اس حدیث میں ہمیں یہ خبر ملتی ہے اس لیے رکھا کیونکہ اللہ تعالی کے پیار پیغمبر موسی علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا اور موسی علیہ سات السلام اس دن کا روزہ کیوں رکھا کیونکہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو یعنی خود موسی علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون کہ عذاب سے اللہ تن نجات عطا فرمائی اور فرعون نے تقریباً چھ سو سال ظلم و ستم کرتے رہے یہ ظالم دنیا کا بدترین کافر تقریباً چھ سو سال تک بنے سرے پر ظلم کرتا رہا فرعون ایک شخص کا نام نہیں ہے کہ بعض لوگ سمجھے گئے چھ سو سال کی ایسی عمر اس کی ہوئی فرعون ایک شخص کا نام نہیں ہے فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب ہے جو بھی مصر کا بادشاہ اس زمانے میں ہوتا تھا اسے اس فرعون کہا جاتا تھا جیسا کہ روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا ہے اور ایران یا بلاد فارس کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا ہے اسی طریقے سے مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے اور سب سے بدترین فرعون ان میں سے جو مصر کے بادشاہ رہے یہ فرعون تھا جو جس نے ظلم و ستم کیا بنِ اسرائیل پر اور یہ ظلم و ستم عروج پکڑ چکا تھا اس سے پہلے فرعون بھی ظالم تھے یعنی چھ سو سال کی غلامی تھی بنی اسرائیل کی میں چھ دن یا ساٹھ سال کی بات نہیں کر رہا یہ چھ سو سال کی بات میں کر رہا ہوں یعنی چھ جنریشنز تقریباً آپ دیکھیں کہ ان کی آنکھیں کھلی اور بند ہوئی اس ظلم و ستم میں اور یہ ظلم و ستم عروج پکڑ گیا جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر موسی علیہ السلام کی ولادت ہوئی میں مختصر سا قصہ بیان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے اس عظیم اور پیارے نبی کا مس علیہ سات و السلام کا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اس قصے میں کیا عبرتیں ہیں کیا سبق ہیں اور یہ یاد رکھیں قرآن مجید میں جو قصے ہیں انبیاء علیہ وساط وسلام کے یا ان کے علاوہ کوئی اور قصے ہیں یہ محض بہ قصے اور کہانیاں نہیں ہیں جو ہم سنتے ہیں مزے لینے کے لیے یا وقت گزارنے کے لیے ہمارا وقت گزرتا نہیں تو چلو قصہ ہی پڑھ لیتے ہیں جیسے ہم دنیا کے قصے سنتے رہتے ہیں اور سناتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام مبارک ہے حق ہے سچ ہے ایک ایک لفظ میں نور ہے زندگی کو روشن کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام اور یہ قصے اللہ تعالیٰ اس لیے بیان فرمائے ہیں نمبر ایک اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی تسکین کے لیے اور تسلی کے لیے جب اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی رشتے دار تھے جب انہوں نے سب سے زیادہ مخالفت کی سختی کی زبان درازی کی ہاتھ بھی اٹھایا اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شدید تکلیف میں تھے تو جب یہ قصے آتے تھے اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے سناتے تھے تو پھر دل میں تسکین ہوتی تھی تسلی ہوتی تھی اطمینان ہوتا تھا اور ثابت قدمی ہوتی تھی اسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بر کما صبر الازمین رسول اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو جیسا کہ العزم میرے وہ پیارے پیغمبر وہ رسول میرے جو عظیمت والے تھے جو صبر کرتے رہے اپنی زندگی میں ان العظم الازم پانچ رسول ہیں یاد رکھے یہ صورت الاحزاب کی آیت میں آیا ہے یہ پانچ رسول اس ترتیب سے ہیں سب سے پہلے ہیں نوح علیہ صلاۃ والسلام پھر ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام پھر موسی علیہ صلاۃ والسلام پھر عیسی علیہ السلاۃ والسلام اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علوز مصری کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دوسرے انبیاء کے نسبت بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائیں اور زیادہ صبر کیا عظم کہا جاتا ہے اور موں علیہ علیہ کے قصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ شروع سے لے کے آخر تک اپنے قوم پر صبر کرتے رہے پہلے یعنی موسٰ علیہ السلام کا قصہ دو حصے میں ہم تقسیم کر کے دیکھیں پہلا حصہ ہے بنے اسرائیل کے ساتھ پہلا حصہ ہے فرعون کے ساتھ پہلا حصہ جو ہے فرعون کے ساتھ جب فرعون ہلاک ہوا دوسرا حصہ قصے کا جو ہے وہ بن اسرائیل کے ساتھ ہے اور بن اسرائیل نے وہ تکلیفیں پہنچائیں جو شاید فرعون نے نہیں پہنچائی کیونکہ جو اپنے پیاروں سے جو تکلیف پہنچتی ہے ویسے جو جیسے دشمن کوئی تکلیف پہنچاتے ظلم کرتا ہے تو مسا علیہ صلاحۃ السلام کے قصے کی ابتدا فرعون کے خواب سے ہوتی ہے فرعون اپنے زمانے کے بدترین کافر نے خواب دیکھا خوابیں دیکھتے ہیں کہ فلسطین سے آگ نکلی جس سے اس کے محل کو جس نے اس کے محل کو جلا دیا اور اس زمانے میں ہر بادشاہ ایک جادوگر کم سے کم ایک جادوگر رکھتا تھا کاہن رکھتا تھا جس کی بنیاد پر وہ اپنی حکومت چلاتا تھا اور کہیں نہ آپ جانتے ہیں جنہوں کے ذریعے سے کہیں سے کوئی اُرتی خبر لے لیتے ہیں اور ایک سچ ہوتا ہے اس کے ساتھ سو جھوٹ باندھ دیتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس خواب کی تعبیر اس جادوگر نے یہ کی کہ بنی اسرائیل میں سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھ ہو تمہارا خاتمہ ہوگا اور اس ظالم کے لیے وہ پہلا دن تھا ڈرنے کا اب ایک بچہ جو پیدا ہونے والا ہے ہوا نہیں ہے ایک بچہ آئے گا جس کے ہاتھ ہو تمہاری ہلاکت ہوگی وہ جو کہتا تھا انکم ایک خبر نے اس کے پاؤں کو ہلا کے رکھ دیا بنے اسرائیل کا ایک بچہ آئے گا اور تمہارا خاتمہ کرے گا اس ظالم نے کیا کرنا تھا جیسے دنیا کے بترین ظالم کرتے ہیں حکم جاری کر دیا جو بھی نرینہ بچہ یعنی جو لڑکا پیدا ہو بر اسرائیل کے کسی بھی گھر میں اسے قتل کر دو نو مولود بچے کا قتل کرنا کبھی کسی نے سوچا ہے ذرا سوچ کے دیکھے کتنی گن آتی ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے دل میں کہ نو مولود بچہ ہے وہ بھی بیٹا اور اسے فوراً قتل کر دینا ہے اور اب جاسوس چھوڑ دیے پیدائش سے پہلے جو عورت پریگننٹ ہوتی تھی اس کی جاسوسی کرتے تھے کہ کس کس گھر میں کون سی عورت حاملہ ہے تاکہ پتہ چلے وہ حمل کے بعد اس نے پیدا کیا کیا لڑکا پیدا کیا تو فوراً کرتا دو لڑکی پیدا کی تو چھوڑ دو اور موس علیہ السلام کی والدہ اس وقت حامل تھی حاملہ تھی ہرون علیہ السلام موس علیہ وسلم کے بڑے بھائی ہیں پہلے موجود تھے اس لیے وہ فرعوں کے قتل سے بچ گئے لیکن جو اس خواب کے بعد جو بھی پیدا ہوا اسے قطر کرنا شروع کیا اللہ تعالیٰ نے جب اپنے کسی پیاروں کو بچانا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی مدد کرتا ہے اور ایسے بچاتا ہے ایسی حفاظت کرتا ہے واللہ پوری دنیا والے بھی مل جائیں تو اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتے اب حمل سے ایک عورت موجود ہے اور ان کے حمل کے تعلق لوگ جانتے نہیں ہیں یعنی پہلے آپ یہ کرامت دیکھیں سبحان اللہ پہلے یہ بات ہوئی کہ وہ زیادہ گھر سے باہر جاتی نہیں تھی اور جو بھی ملنے آتے تھے ان کو پتہ نہیں چلا وہ حاملہ ہے آخری دنیا میں جب معلوم ہوا اور بچے کے پیدائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ الہام کیا اور وحی کی ایک قسم ہے کیونکہ عورتیں انبیاء نہیں ہوتی عورتوں میں سے کوئی عورت نبی نہیں ہوتی یہ قاعدہ یاد رکھیں انبیاء ہمیشہ مرد ہوتے ہیں فی نہ اللہوسا یہ وہی الہام ہے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ اپنے اس بچوں کو ایک ٹوکری میں یا سندوک میں ڈال کے پانی میں سمندر میں بہا دو میں نے حفاظت کرنی ہے اب ایک ماں کو دیکھیں ایک نو مولود بچہ ہے یا تو فرعون کے لشکر نے قتل کرنا ہے یا پانی میں ڈوب کے مرنا ہے تو دونوں میں سے کیا کرنا ہے نجات کا ذریعہ یہاں پہ نظر آتا ہے کہ اسے پانی میں بہا دیا جائے اور جو الہام ہوا ہے اس پہ عمل کیا جائے دل تنگ ہے لیکن بچوں کو ٹوکری میں ڈال کے پانی میں بہا دیا اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا ان ناراض دو کی واپس ہم کریں گے اور اسے رسول بنا کر بھیجیں گے اب واپس ایسے نہیں آئے گا اب واپس آئے گا معزز اور مکرم جس سے پوری قوم کی حالت بدل جائے گی آزمائش ہے امتحان ہے کوئی چیز مفتنی نہیں ملتی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے پھر جب دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے الغرض اب ایجب بات دیکھیں موسیٰ علیہ علیہ ساط سلام اس ٹوکری میں یا اس تندوق میں موجود ہیں اور پانی بہا کر لے جاتا ہے سب سے بڑے کافر کے گھر کے سامنے جس سے ڈرنا تھا اسی کے گھر میں پہنچ گئے اور موس علیہ سلاۃ والسلام کی زوجہ مومنہ تھی آس بنت مزاحم علیہ السلام دیکھیں دنیا کا بدترین کافر کی بیوی مومنہ ہے اور بچے نہیں تھے فرعون کے اور ان کی بیوی بچے کے لیے خواہش مند تھی اللہ تعالیٰ بچہ پہنچا دیا بچے کو اٹھاتی ہیں اور اپنے محل میں لے جاتی ہیں اور کہتی ہیں قرت لی ولک یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے فرعون دیکھتے بچہ ہے اور لڑکا بھی ہے اور اس شک میں پڑھ گیا کہ بنے سرائیل کے بچوں میں سے بچ لڑکا ہے یا اقوات جو اپنے اس کے فرعونی ہیں اپنے اس کے قوم کے جو ہیں مصری جو ہیں یا ان کا بچہ ہے تو قطر کرنے کی کوشش کی تو بیوی بی نے کہا اسے کیوں شک کی بنا پہ قتل کرنا چاہتے ہو یہ میرے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کہتے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا میری لئے نہیں ہے سبحان اللہ اگر کہہ دیتا کہ میری باقی آنکھیں ٹھنڈا کے تو ہلاک نہ ہوتا اور شاید ایمان پہ اس کا خاتمہ ہوتا ہے سبحان اللہ الغرض تمہاری آنکھوں کی کے میری نہیں ہے آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی حفاظت کیسے کرتا ہے جس ماں نے اپنے بچے کو پانی میں بہایا اس ظالم کے ڈر سے اس کے گھر میں بچے پرورش حاصل کر رہا ہے جس نے چیلنج کیا تھا کہ میں کسی بچوں کو نہیں چھوڑوں گا اللہ تعالی نے کہا تم چیلنج کیسے کرتے ہو سبحان اللہ جس بچے کے ہاتھ ہو تمہاری حکومت کا خاتمہ ہونا تمہارا خاتمہ ہو تمہارے گھر میں پلے گا اسی و آرام میں پلے گا فرعون کے گھر پڑتا رہا اور فرعون کو پسند نہیں تھا شروع سے پسند نہیں کرتے تھے لیکن کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے کچھ غلطی پکڑنا چاہتے تھے تاکہ کوئی سزا دے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت جب جوان ہوئے منہ سے علیہ صلاح وسلم تو عجیب سی طاقت اللہ نے کو عطا فرمائی ایک دن گزر رہے تھے دو لوگ لڑ رہے تھے ایک بن اسرائیل میں سے تھا ایک قبطی تھا اچھا اس سے پہلے میں کس سے مختصر بیان کر رہا ہوں آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرق فرماتے وہ حرمن علیہ مراو ہم نے دودھ پینا حرام کر دیا اس بچے پر یہ لے کے اپنی صرف اپنی ہی ماں کا دودھ پیا گیا اب پھر دودھ نے دودھ پلا انہوں نے بلائی پورے مصر سے بڑے بڑے خاندان کے لوگ گئے کہاں سے گئے کسی کا بچے نے دودھ نہیں پیا بچہ بھوک سے رو رہا ہے پیاس سے تڑپ رہا ہے لیکن دودھ نہیں پیتا اور پھر ماں نے بیٹی سے کہا چھپ چھپ کے دیکھو یہ ٹوکری کس جگہ پہ جا کے ٹھہرتی ہے تو بیٹے نے بتایا کہ فروغ کے گھر میں جا کے ٹھہرے فروحان کے محل کے سامنے تو ماں کو اور پریشانی ہوئی الغرض آپ یہ دیکھیں وہی جو بچوں کا قاتل تھا بدترین قاتل تھا وہی مجبور ہو کر اس بچے کو لے کے جاتا ہے اپنی ماں کے گھر اور اس کی ماں ہی اسے دودھ پلاتی ہے مجبور ہو جاتا ہے ضلع دیکھیں جس کے گھر میں داخل بچوں قتل کرتا تھا وہیں جانا پڑا اور بچوں کو بھی ساتھ مان کار کر دیا میں نہیں جاتی محل میں کیا کرتا کیونکہ بیٹی جاتی ہے اور کہتے ہیں میں ایسا گھر جانتی ہوں جو گھر اس کی پرورش بھی کرے گا اور دودھ بھی پی لے گا بڑے نیک اور اچھے لوگ ہیں تو بلاؤ کہتے ہیں وہ آتی نہیں ہے, کسی کے گھر جاتی نہیں ہے آخر بچوں کو لے جانا پڑا اور جیسے ہی ماں نے اپنے سینے سے بچوں کو لگایا بچی نے دودھ پینا شروع کر دیا بڑا ہوا اور ایک دن جب جوان ہوئے راستے سے گزر رہے تھے تو دو لوگ ڈر رہے تھے ایک بن اسرائیل میں سے اور دوسرا جو ہے مصری قبتی جو ہے اقباط میں سے موسی علیہ صلاح و السلام نے چھڑائے کو کوشش کی تو وہ نہ رہے کیونکہ جو قبتی تھا وہ ظالم تھا اسے مار رہا تھا بن سر کو اسرائیل کو مارا مار رہا تھا بڑی زور سے مار رہا تھا تو مجھ سے رحان آ گیا ایک تھپڑ مارا اور اس تھپڑے سے وہ شخص مر گیا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی حکمت جب وہ شخص مر گیا تو یہ بات کسی کو پتہ نہیں تھا راستہ ویران تھا صرف یہ دو لوگ تھے ایک قتل ہو چکا مر چکا اور دوسرے دوبارہ اسرائیل کا ہی شخص تھا اسرائیلی تھا اسے اس بات کو چھپا دی پھر کچھ دن بعد اسی راستے سے گزرا پھر وہی اس اسرائیلی جو ہے کسی اور سے لڑ رہا تھا اور پھر کہا مجھے بچاؤ پھر پکارا جسے پہلے پکارا تو مجھ علیہ سات وسلام نے فرمایا تمہارا یہی کہیں لڑتے رہتے ہو بس تو اسے غصہ آیا اور یہ کہا میں بتاتا ہوں کہ تم نے پہلے شخص کا قتل کیا کیونکہ یہ پتہ لگ چکا تھا کہ ایک شخص کو قتل کر دیا گیا قاتل کو انہیں پتہ نہیں تھا اور فرعون نے اعلان کر دیا تھا کہ اس شخص کو زندہ مرد پکڑ کے لے کے آنا ہے جس نے اس کا قتل کیا ہے الغرض تو اس نے جا کے کہا کہ موسا نے قتل کیا ہے سبحان اللہ تو فرعون نے جب یہ سنا تو اسے موقع مل گیا کہ اب میں موسی سے بدل لے سکتا ہوں اور کچھ بھی نہیں لیکن یہ ہے کہ شروع سے مجھے پسند نہیں تھا اب اس کی میں پکڑ یا گرفت کر سکتا ہوں تو موسا علیہ السلام مصر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں مدین کی طرف بہت لمبا سفر ہوتا ہے بدین پہنچتے ہیں اور وہاں پہ شادی کر لیتے ہیں دس سال وہاں پہ رہتے ہیں دس سال کے بعد واپسی کے راستے میں ایک پہاڑ پر کوہے پر ایک روشنی دیکھتے ہیں آگسی دیکھتے ہیں اپنی بیوی ساتھ ہوتی ہیں حاملہ ہوتی ہیں تو کہتے ہیں میں ذرا اس پہاڑ سے جو شدید سردی تھی اور راستہ بھی وہ بھول چکے تھے طوفانی رات تھی کوہ طور پہ جاتے ہیں اور وہاں پر اللہ تعالی سے ہم کلام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر وحی نازل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو نبوت سے نوازتے ہیں اور دو آیتیں دیتے ہیں دو معجزے اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی مص علیہ صلاح والسلام کو عطا فرماتے ہیں پہلا معجزہ ہے ہاتھ میں لاٹھی ہے اور اللہ تعالیٰ حکم درد سے لاٹھی کو زمین پر پھینک دو ہاٹے زمین پر لاٹھی کو زمین پر پھینک دیتے ہیں وہ سانپ اسدہا بن جاتی ہے اور پھر جب دوبارہ پکڑ لیتے ہیں تو دوبارہ لاٹھی بن جاتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے آستین میں اپنے ہاتھ کو رکھ دو اور اسے نکالو جب ہاتھ نکالا تو ہاتھ نور سے چمک رہا تھا یہ دو آیتیں تھیں اللہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ بنی اسرائیل کو اب فرعون کے اس ظلم و ستم سے نکالنا ہے یہ دو آیتیں ہیں تو مسئلہ علیہ صلاۃ والسلام نے عرض کی یہ اللہ تعالیٰ میرا بھائی ہارون علیہ السلۃ والسلام کو میرے وزیر بنا دے اب یہ دیکھیں تاریخ کی سب سے بڑی شفاعت کہ ایک بھائی اب ایک نبی اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے اللہ تعالیٰ یعنی دعا دیکھیں یعنی فرعون کے شر سے تو پہلے سے ہی مصر چھوڑ چکے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکمت یعنی حکمت دیکھیں اب اسی فرعون کی طرف جانا ہے اور آمنے سامنے جانا شب چھپنا نہیں ہے عزت دیکھیے عامنا سامنا کرنا ہے سامنے کڑے ہوکے یہ حکم دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم بنی اسرائیل کو آزاد کر دو سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام, علیہ السلام نے جب یہ حکم سنا سر جھکا کے کی جانتے ہیں کیا فرمایا رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسان یفقہ قولی موت کا ڈر کہاں ہے سب ختم ہو گیا اب اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے منہ میں تم دونوں کی حفاظت کروں گا تمہار اور تمہارے بھائی کی منہ سے علیہ السلات وسلام پہنچتے ہیں مصر پریواردہ سے ملتے ہیں اپنے بھائی سے ملتے ہیں پیغام دیتے ہیں اور فرعون کی طرف جاتے ہیں فرعون پہچان لیتا ہے حکم دیتا ہے فرعون کو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ بن سر کو آزاد کرو کہتے ہیں کہ کو؟ کون ہے تمہارا رب اے سا خود رب بنا بیٹھا تھا نا فرعون نے کہا نا رب کم کون ہے تمہارا رب اے اموسا پھر موسیٰ علیہ صاحب وسلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف فرمائی اور تعارف فرمایا کہ میرا رب ہے کون تو فرعون نے کہا کہ میں تمہیں قتل کرتا تم جھوٹ بولتے ہو سب سے بڑا رب تو میں ہوں الغرض تو منہ سے علیہ صلاحت کہا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف میرے رب کی طرف سے ایک آیت ہے معجزہ ہے وہ دیکھ لو پھر تم فیصلہ کرو دکھاؤ کیا ہے تمہارے پاس اس لاٹھے کو زمین پہ پھینکا ازدہ بن گئی بڑا شام بن گیا تو موسب پریشان تو ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن ہر درمی کی انتہا ہے کہتے ہیں تو جادو ہے جو کام تو میرے جادوگر بھی کر سکتے ہیں کہ دوسری آیت بھی ہے وہ کیا ہے اپنا ہاتھ آستی میں رکھ کے نکالا تو سفید چمکتا ہوا ہاتھ نکلا تو فرعون کے جو ساتھی تھے وہ واقعی پریشان ہوئے کہ بات جادوگر بھی موجود تھے وہاں پہ کیونکہ ایک جادوگر سے اب پھر نے تقریباً 40 جادوگر پال لیے ایک کام ایک سے کام نہیں چل رہا تھا اور جادوگر نے مرنا بھی ہوتا ہے جتنے بھی جادو کرتا رہے لیکن مرنا بھی تو ہوتا ہے نا اس نے اب اس کا نعم البتہ کہاں سے آئے گا اب ایک لشکر تیار کر لیا فرعون نے اب ایک نہیں اب چالیس جادوگر ہوں گے تو فرعون نے کہا یہ کون سی با بڑی بات ہے یہ جادو ہے اور یہ کام میرے جادوگر بھی کر سکتے ہیں تو پھر چیلنج کیا گیا کہ ایک دن متعین کر لیتے ہیں اور پتہ چل جائے گا کہ کیا جادو ہے کیا سچ ہے یوم الزینہ خاص دن متعین کر دیا گیا ایک عید کا دن تھا ان کا اور مہلیہ علیہ السلّام نے فرمایا کیا فرمایا کہ غفہ کے وقت جب روشنی بالکل ٹھنڈی ہوتی ہے اور جب دھوپ ٹھنڈی ہوتی ہے اور روشنی پھیل جاتی ہے جو آنکھوں کی نہیں چبھتی تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی دھوکہ آنکھوں کا دھوکہ ہے سب سے پیارا وقت کا انتخاب ہوا اور ایک طرف منسا علیہ صلہ کے بھائی ہارون علیہ السلۃ السلام ہے ہاتھ میں صرف لاٹھی ہے دوسری طرف چالیس جادوگر ہے ایک ہاتھ میں لاٹھی ایک, ایک ہاتھ میں رسی تو چیلنج کرتے ہیں اے موسا دکھاؤ تم کیا دکھانا چاہتے ہو موس علیہ ساط فرماتی تم پہلے پھینکو کیا پھینکنا چاہتے ہو اب رسیاں اور لٹکیاں پھینک دیتے ہیں سانپ بن جاتی ہیں اب زمین پر اسی سانپ چل رہے ہیں موس والام وہ تھوڑا سا ڈر لگا ڈر اس چیز سے نہیں کہ میں مغلوب ہو جاؤں گا بلکہ دل میں یہ بات آنے لگی میں بھی لاٹھی پہ وہ بھی سانپ بن جائے گی تو سانپ کے سامنے سانپ لوگ تو یہ سمجھیں گے کہ یہ بھی برابر ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے اے موسا لاٹھی پھینکو تو دیکھیں نبی ان میں مطلق نہیں جانتا لاٹھی پھینکی اور ایک عجیب سا نظارہ یہ لاٹھی سانپ اضھا میں تبدیل ہو گئی اور ایسا سانپ ایسا اجدا جو دوسرے سانپوں کو کھانے لگی نگلنے لگی جب جادوگروں نے یہ دیکھا تو سجدے میں گر گئے انہیں یقین ہوا کہ یہ جادو نہیں جادو وہ, وہ ہے جو ہم کر رہے ہیں لیکن یہ جادو نہیں جو موسا علیہ السلۃ والسلام کر رہے ہے اب جادو جانتے نا جادوگر تو جادو جانتے کہ جادو ہوتا کیا ہے انہیں پتہ ہے کہ ہم آنکھوں کا دھوکہ کر رہے ہیں یوحم تس ان کو یوں لگتا ہے کہ یہ چل رہی ہیں حقیقتاً وہ لکڑی تھی اور رسی, رسی ہی تھی لکڑیاں ہی تھیں سانپ نہیں تھے لیکن آنکھوں کا دھوکا تھا کیونکہ جادو کا دو قسم ہے ایک وہ جو آنکھوں کا دھوکہ ہے ایک وہ جو حقیقت اثر ہوتا ہے یہاں پر آنکھوں کا دھوکا تھا دیکھنے والوں کو یہی نظر آ رہا تھا کہ یہ سانپ ہے رسیاں لکڑیاں نہیں ہیں یہاں تک کہ کمور علیہ اللہ کو بھی یہی نظر آ رہا تھا یعنی اثر جادو کا نبی پر بھی ہوتا ہے سبحان اللہ الغرض تو جب یہ لاٹھی پھینکی اور اس اضحاء اس لاٹھی جب جب لاٹھی سانپ میں تبدیل ہوئی تو یہ جادو نہیں تھا یہ حقیقت تھی اللہ تعالیٰ حکم دیا اس لاٹھی کو کن فیا اس وقت یہ لاٹھی جو سانپ میں بدل گئی تو چالیس جادوگروں نے یہ نظارہ دیکھا فورن سجدے میں گر گئے آمن نہ وموسا بات ہی ختم ہے فرعون نے کہا میں جانتا ہوں اب دیکھے ہٹ درمی دیکھے اب پورا بجمہ موجود ہے اس اور عجیب سا نظارہ ہے اب دوبارہ لاٹھی کو پکڑا تو دوبارہ سانپ پکڑا تو لاٹھی بن گئی سبحان اللہ اب وہ لکڑیاں اور جو رسیاں تھی کہاں گئی اس لاٹھی کے اندر ہے صاحب نے نکل لیا نا تو اللہ نے پھر حکم دیا اے صاحب تو لاٹھی بن جا واپس لاٹھی بن گئی اب یا سا علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے اور چالیس کو سجدے میں گرا ہوا ہے عجیب سا نظارہ ہے اور فرعون اب دوبارہ پریشان ہوا پریشانی پر پریشانی ہے اب یہ کیا ہو گیا انہیں کہا میں جانتا ہوں یہ نہیں کہ ملی بگت ہے یہ پہلے سے انہیں یہ طے کر لیا تھا جادوگر کو پالا تم نے ہے انعام تم نے مرتب کیا ہے اور یہ الزام تراشی ہے دیکھے جب ظالم ٹوٹتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی الزام ڈھونڈ لیتا ہے الغرض فرعون نے دھمکی دی چالیس جادوگروں کو میں تمہیں سول میں لٹکا دوں گا تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا جادوگروں کے دل میں ایسا ایمان بیٹھا سبحان اللہ، کہ کہا اقضی ما انت انما حای هذه حیات دنیا اے فرعون جو تم نے کرنا ہے جا کرو یہ دنیا ہم سے چھین ہو گیا نا مار ہی سکتے اور کیا کر سکتے ہو میں تو بدترین موت ماروں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے سولی پہ چڑھا دوں گا میں درختوں پر سلب کر دوں گا میں سولی پہ چڑھا دوں گا جو تم نے کرنا ہے جا کے کرو ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ منہ علیہ اللہ کو رب سچا ہے اور ہم ایمان لے کے آئے ایمان کی لذت دیکھی ہے چاشنی دیکھی ہے جب کسی دل میں جاگا کر لیتی ہے تو موت بھی حقیر نظر آتی ہے چنانچہ فرعون نے قتل کرنا شروع کیا ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کیا سولی پہ لٹکا دیا اب چالیس جادوگر سولی پہ لٹکے ہوئے فسنی فرماتے ہیں صبح کے وقت جہنمی تھے کہ نہیں اسی دن شام کو بعض علماء فرماتے ہیں باب فرماتے ہیں کہ جنت کی نہروں میں یہ تہر رہے تھے سبحان اللہ الغرض پھر موسا نے پھر فرعون نے موسا علیہ السلام کو بلایا اور قتل کی دھمکی دی پھر اللہ تعالیٰ کے دیکھے اللہ تعالیٰ جب اپنے پیارے بندوں کس طریقے سے حفاظت کرتا ہے مومن عال فرعون ایک ایسا مومن شخص تھا جس نے ایمان کو چھپایا ہوا تھا اب وہ بول پڑا اب جب اس وہ بولنا شروع ابو صاحب علیہ السلام خاموش کیونکہ فرعون نے دھمکی دی اے موسا اب میں تمہیں قتل کرتا ہوں قتل کر دیا میں اب میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا صاۃ وسلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور فورن دعا کی استجابت ہوتی ہے اور مومن عل فرعون بولتا ہے جو مومن عل فرعون بولنا شروع کرتا ہے تو اللہ ایسی حکمت کی بات اس کی زبان پہ ہوتی ہے سبحان اللہ آپ صورت غافر یہ صورت مومن پڑھ کے دیکھیں اللہ ایسے خوبصورت الفاظ اور ایسے خوبصورت پیغام موجود ہیں عقل حیران ہو جاتی ہے الغرض اب فرعون اور پھر سے یہ ڈر لگا یہ ایک شخص بول رہا ہے اسے قتل کرتا ہوں یا نقصان پہنچاؤں تو پھر اور نہ بول پڑے پھر یہ میرے قوم میرے خلاف ہو جائے گی تو مجبوراً خاموش اختیار کرنی پڑی اور وہ چار سلام واپس گھر چلے گئے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد دوسری آیت فی تیسری آیات نو آیتیں فرعون کے سامنے اللہ تعالیٰ نے پیش کی پہلے قہت سالی ہوئی پانی ختم ہو گیا بھوک اور پیاس کی شدت پورے بصر میں چھا گئی اگر پانی ملتا تھا تو بنے اسرائیل کو ملتا تھا جو قبطی تھے مصری تھے فرعون آل فرعون سب پیاس میں عجیب سی حالت پھلوں کی کمی جو باغات بنے اسرائیل کے تھے ان میں سے جس کے تھے ان میں پھل ہوتے تھے جو قبتی مصروں کے باغات تھے وہ بالکل ویران ہوتے تھے تب بھی عقل نہیں آئے پھر اللہ تعالیٰ نے علیہم الضفادع والقمل وہ الجراج اللہ پھر یہ اور آیتیں جن میں جویں اتنی عام منتشر ہو گئی کہ بنے سر کے سر پہ کوئی ایک جو بھی نہیں ہوتی تھی اور جو بھی قبطی تھا مصری تھا اس کی جویں اس کے سر پہ اس کے جسم پہ چل رہی تھیں پھر سے. کے کثرت سے بنے سر گھر جو ہیں وہ سیف ہیں محفوظ ہیں اور جو قبطی ہیں ان کے گھر بھرے ہوئے الجراد ٹڈیائی اور جو بھی باغات تھے قبتیوں کے وہ سارے کے سارے ختم کر ختمہ ہو گیا اور جو بھی بن اسرائیل کے باغ تھے وہ محفوظ رہے اس طریقے سے آیت کے بعد آتے گئے اور پھر اور ہر وقت فرعون یہ کہتا تھا اب وعدہ ہے اب اللہ سے دعا کرو اے پھر پتہ ہے فرعون کو اب کوئی راستہ نہ بچا جب کوئی آیت آتی تھی مصیبت آتی تھی مصیبت کی شکل میں فرعون کو فرعون موسیٰ علیہ السلام کو بلاتا تھا اور وعدہ کرتا تھا اب اللہ سے اپنے رب سے دعا کرو اس مصیبت کو ٹال دے میں بنی سر کو آزاد کرتا ہوں ایک آیت پھر دھوکہ دوسری آیت پھر وعدہ پھر دھوکا نو آیت آخری آیت میں -دم. جو بھی پانی تھا وہ خون میں بدل گیا خون ہی خون ہر طرف بنی جب پانی پیتا تو پانی ہے اگر وہی پانی کوئی قبطی پینا چاہے تو وہ خون میں بدل جاتا تھا آیات عظیمات فرعون اب اس نے دیکھا کہ کوئی چارہ نہیں ہے اس نے کہا ٹھیک ہے اب یہ آخری مصیبت اپنے رب سے دعا کرو یا ٹال دے اسے پتہ کہ موسا کے ہاتھوں نہیں ہے اے مصبت رب سے دعا کرو کہ اس عیت کو ٹال دے سبحان اللہ اب جو کہتا میں سب سے بڑا رب ہوئے اقرار کر چکا کہ سب سے بڑا رب کوئی اور ہے اور تم تو ایک حقیر اور فقیر اور مسکین ہو الغرض صبح کے وقت موس علیہ سات و السلام پورے بنے اسرائیل کو لے کے مصر سے روانہ ہو جاتے ہیں ابھی راستے میں نکل رہے ہوتے ہیں فرعون کا لشکر پیچھے آ جاتا ہے فرعون پھر بھی دھوکہ دے دیتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ ہماری خدمت کون کرے گا ابھی یہ جو برے دوست ہوتے ہیں نا اب یہ اس وقت بڑی مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں آئے اس کے جو برے دوست تھے ہم نوالے ہم پیالے اس کے جو وزیر وزرا تھے یا انہوں نے کبھی کام کر کے دیکھا نہیں زندگی ساری چھ سو سال سے غلامی کام کرتے تھے انہوں نے کیا کرنا تھا انہوں نے کہا ہم کیا کریں گے ہم سے تو کام ہوتا نہیں ہے اور تم نے سب کو آزاد کر دیا چلو کچھ کو آزاد کر کچھ کو چھوڑ دیتے یا آزاد نہ ہی کرتے غصہ آیا اور پورا لشکر لے کے فرعون نے پیچھا کیا بنے اسرائیل نے دیکھا ایک طرف سمندر ہے دوسری طرف فرعون دونوں طرف ہلاکتے ہیں اور بنے سر نے کہا ان لمود اے موسا اب ہم ہلاک ہو گئے مس علیہ علیہ وسلام اللہ تعالیٰ سر میں فرمات مس علیہ زبانی کل میں ربی صحیح ددین ہر نہیں بات یہ نہیں ہے میرے ساتھ میرا رب ہے میرے رہنمائی کرے گا ہاتھ میں لاٹھی ہے یہ نہیں فرمایا ڈرتے کیوں یہ لاٹھی میرے پاس ہے نا میں دیکھتی ہوں یہ کیا کرتے ہیں نہیں سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیمبر مس علیہ یقینا پتا ہے کہ اس لاٹھی نے کچھ نہیں کرنا اثر ہم کس رب کا ہے حفاظت وہی کرتا ہے مدد بھی وہی کرتا ہے اور پکارا بھی صرف اسے جاتا ہے مدد بھی صرف اسی سے حاصل کی جاتی ہے اللہ کا فوراََ حکم آیا اے موس لاٹھی کو سمندر پہ مارو جو ہی لاٹھی کو سمندر پہ موس علیہ صلّہ مارتے ہیں سمندر کھل جاتا ہے اور ایسے کھل جاتا ہے خطیم جیسے کہ پانی کے پہاڑ کبھی دیکھا پانی کا پہاڑ سبحان اللہ اللہ نے دکھا ہے بنی اسرائیل نے بھی دیکھا ہے اور فرعون نے بھی دیکھا ہے ان کے لشکر نے بھی دیکھا ہے کہ پانی کے دو پہاڑ ایک پہاڑ اس طرف یعنی پانی کھل گیا سمندر بہتا ہوا اب یوں اوپر کھل گیا اور جو پانی اوپر چلا گیا ہے وہ زمین پہ راستہ بنا ہے کیسا راستہ پاری قنیاب کیچڑ بھی نہیں ابھی پانی کو سوکھنے وقت تو ہوتا جب اللہ کا حکم آتا ہے تو پھر سوکھنے سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی کن فیا تھا سمندر کھل گیا دو پہاڑوں کا دل عظیم دونوں طرف اور طریقا یبسا سن راستہ مسئلہ علیہ السلام قوم کو بھیج دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب تک کہ آخری کتا بھی اللہ تعالی نے بچا دیا ہے آخری جانور بھی بچ جاتے بنے اسرائیل کا اب فرعون گھوڑے پہ سوار ہے قریب آتا ہے اب دیکھ عجیب سا نظارہ دیکھ رہا ہے ڈر گیا فرعون رک گیا فرعون پتہ اندر جا تو پانی سر پیارا پھر میری خیر نہیں ہے کہ پیچھے لشکر ہے وہ سب غصے میں ہیں اور پھر روبیت کا دعویٰ کہاں گیا اور تمہاری طاقت کا دعویٰ کہاں گیا اور پھر گھوڑے نے قدم بڑھایا صبح والا دیکھی گھوڑے نے قدم بڑھایا اور نیچے اترا اب پھر اور واپس نہیں آ سکتا تھا آنا پھر دوڑا گھوڑے کو تیز سے دوڑایا ہو سکتا ہے میں نکل جاؤں اللہ تعالیٰ کا حکم تھا پانی واپس آیا اور فرعون اوون غرق ہونے لگا جب غرق ہونے لگا موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور روح حلق تک پہنچی تو فرعون نے کہا میں ایمان لے آئے ہوں بنے اسرائیل کے رب پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب وقت نہیں ہے اب توبہ کا دروازہ بند ہے کیونکہ جب موت کے سکرات لگتی ہیں اور کوئی شخص مرنے کو آتا ہے اور روح حق تک پہنچتی ہے تب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے یہ صرف فر اعون کے لیے نہیں ہے یہ ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ قانون ایک ہے لیکن عبرت کے لیے تمہارے جسم کو باقی رکھیں گے ہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور محسویہ سلات والس کو اللہ تعالیٰ نجات دیتے ہیں جب نجات مل جاتی ہے محسویہ سلط والم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں اور ایک کون سا دن تھا محرم کا کہ دس تاریخ عشور کا دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نے بھی موسیٰ علیہ صلاحم کو نجات دیتے ہیں اور جب مسئلہ علیہ صلاۃ والسلام نے روزہ رکھا بنے اسرائیل نے بھی روزہ رکھا یہود نے بھی روزہ رکھا بعد میں تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیومر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو حکم دیا اور روزہ فرض ہوا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے محرم کے مہینے میں عمومی طور پہ اور عشور کے دن خاص طور پہ وہ جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہ رہنمائی کی ہے کہ عشور کے دن کا روزہ رکھا جائے پہلے فرض تھا پھر یہ فرض منسوخ ہوئی رمضان کے روزوں کی وجہ سے لیکن لیکن عشور کے دن دس تاریخ کا روزہ رکھنا مصنون ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیامبر رس وسلم فرماتے ہیں جس نے دس محرم اشورے یعنی عشور کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو اگلے سال میں نو تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا یہودی کی مخالفت کرتے ہوئے کیونکہ یہودی جو ہیں وہ بھی روزہ رکھتے تھے دس تاریخ کا مسلمان بھی دس تاریخ روزہ رکھتے ہیں بلکہ دور جاہلیت میں بھی روزہ رکھا جاتا تھا عاشورے کا دور جاہلیت میں تو اللہ تعالیٰ کے پیار پیامر صو و سلّم نے یہودی مخالفت کرنا چاہی اور نو تاریخ کا روزہ رکھنے کی خواہش کی خواہش کی لیکن اگلے سال تک اللہ تعالیٰ کے اللہ علیہ وسلم زندہ نہ رہے وفات پا گئے تو پھر صحابہ کرام نے نو تاریخ کا روزہ رکھنا شروع کیا نو تاریخ کا روزہ رکھنا دست کے ساتھ مصنون ہے یہودی کی مخالفت کرتے ہوئے اور اگر کوئی نو تاریخ کا روزہ نہ رکھ سکے تو دست کے بعد گیارہ کا روزہ رکھ سکتا ہے اور اگر کوئی تین رکھنا چاہے تب بھی رکھ سکتا ہے کیونکہ اللہ تعال کے پیار پیغمبر رسیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے مہینے کے بعد سب سے بہترین روزے ماہ محرم کے روزے ہیں اور فرض نماز کے بعد سب سے بہترین نماز سلاۃ اللیل ہے تہجد کی نماز یا قیام کی نماز تو اس حدیث ثابت ہوتا ہے کہ محرم کے محرم مہینے کے روزے جتنی زیادہ رکھ سکتے ہیں رکھیں اور جو دس روزے رکھتا ہے سے بہتر ہے جو چار رکھتا ہے یا پانچ رکھتا ہے اور جو تین رکھتا ہے سے بہتر ہے جو ایک رکھتا ہے یا دو رکھتا ہے تو کوئی تین بھی رکھ لے کیونکہ بعض علماء کہتے ہیں تین ثابت نہیں ہے جی تین ایک ساتھ ثابت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ حدیث میں نہیں ہے کہ نو کا رکھو یا گیارہ کا رکھو یا دونوں کا رکھو لیکن اس حدیث جس میں عموم ہے کہ پورے مہینے کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں پچیس دن کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں بیس کا رکھ سکتے ہیں تین کا کیوں نہیں رکھ سکتے جب بیس کا رکھ سکتے ہیں تو ان کا بھی رکھ سکتے ہیں نا جب اس پورے مہینے کے روزے کی, کی فضیلت ہے تو پھر تین دن کا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے تو السنت اور جماعت دست محرم کو روزہ رکھتے ہیں نو طریق کا بھی روزہ رکھتے ہیں اور گیارہ کا بھی بعض رکھتے ہیں اور رکھ سکتے ہیں یا اس محرم کے مہینے میں زیادہ تر روزہ رکھنا چاہیے دوسری بات محرم الحرام مہینہ اشرحرم میں سے حرام مہینوں میں سے اور حرام مہینے چار ہیں ذالقید الحجم محرم اور رجب اور ان مہینوں میں لین حکم دیا ہے فلاح طرز مفین اپنے نفس پر ظلم مت کرو تو محرم حرام کو مہینے میں اپنے اوپر ظلم نہ کریں ظلم سے بچیں اور ظلم کیا جاتا ہے اپنے نفس پہ دو طریقوں سے یا تو فرض کو چھوڑنے سے یعنی گناہ کرنے سے میسیر کرنے سے معاشر دو طریقے سے ہوتی ہے نفس پہ ظلم ہوتا ہے معصیت سے معاشرت دو طریقے سے ہوتی ہے یا تو فرض کو چھوڑنے سے یا محرمات کا ارتقاب کرنے سے یا ظلم ہوتا ہے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 اہل بیت کے لیے اور خاصتاً خصوصی طور پر حسین اللہ عنہ کے لیے جھوٹ بولتے ہیں اگر محبت کرتے تو اسی دن حسن اللہ عنہوں کی اتباع کرتے حسین دن حسر اللہ کبھی بھی اپنے کبھی کوڑے مارے جب وہ کیسے کوڑے مارتے ہیں؟ کون سی بات ہے اچھا ان کے بعد میں آنے والے جو صحابہ موجود تھے سانحہ کر بولا اکسٹھ ہجری میں 61 ون ہجری میں ہوا اور آخری صحابی کی وفات سن ایک سو ہجری میں ہوئی یہ 40 سال جو جو کوئی صحابی نہیں تھا کیا عال بیت میں صحابی تھے کہ نہیں صدر عبداللہ بن عباس موجود ہیں اور دیگر صحابہ بھی موجود ہیں کیا کسی نے ایک دن بھی ماتم کیا انہوں نے ماتم نہیں کیا کسی نے نہیں کیا کیونکہ مشروع ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیار پیام الحسن فرماتے ہیں، وہ ہم میں سے نہیں جو نوحہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیار پیام الحسن لانت بھیجی ہے ان لوگوں پر جو میت پر نوحہ کرتے ہیں یا تماچے مارتے ہیں یا اپنی گربان پھاڑتے ہیں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 اللہ تعالیٰ کے پیارے پیار قیام وسلم نے حکم دیا ہے اور منہ علیہ السلۃ وسلام الطا نجات دی ہے برسری کو نجات دی ہے ہم بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں اتباع رسول وسلم کرتے ہوئے اگر یہ ثبوت بھی نہ ہوتا یہ دلیل نہ ہوتی روزہ رکھنے کی ہم روزہ بھی نہ رکھتے ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں کیونکہ روزہ رکھنا عبادت ہے اور عبادت بغیر ثبوت کے ثابت نہیں ہوتی خوشی منانا غبی منانا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے اور جو خوشی مناتے ہیں نواصب وہ بھی گمراہ ہے جو غمی مناتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں وہ بھی گمراہ ہیں اور نجات پانے والے کون ہیں سنت اور الجماعت ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع کرنے والے ہیں اللہ, اللہ تعالیٰ سے دعا خد اللہ تعالیٰ سب کو امن فمل صحیح کے توفیق عطا فرمائے اور آن اور سنت پر چلنے کی صلف صالحین کی روح منحل پر, پر چلنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, فرمائے. اللہ تعالی ہمیں شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے واللہ اعلم اللّہ علم سبحان اک الم وحمد کشد اللہ اللہ